ف فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ چنانچہ وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا باغ کے انجام سے بے خبر انہوں نے صبح صویرے ایک دوسرے کو پکارا اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے باغ کا پھل حاصل کرنا ہے تو جلد ہی وہاں چلے چلو چنانچہ وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے تاکہ کوئی فقیر و محتاج جان نہ جائے اور ان کے ساتھ لگ نہ جائے جیسا کہ ان کے باپ کے زمانے میں ہوتا تھا یعنی ان کی نیت خراب ہو گئی انہوں نے اس مال سے اللہ کا حق ادا کرنا نہیں چاہا آیت پچیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ باغ کی طرف تیزی غصہ اور اس پختہ ارادے کے ساتھ چلے کہ فقیروں کو ہرگز نہیں دینا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد اس بات پر قادر ہو گئے تھے کہ اس میں سے اللہ کے نام کا کوئی حصہ نہیں نکالیں گے